بسم الله نحمد و و نستغفر عليه ولا اعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبد بعد اليوم قد بلغكم دينكم قد منتم الله العظيم رب اشرح صدري كما يصل لي يا مري واهلا لوقتكم من اللي سعاديه قهوري مواطنينا السلام عليكم محت اللہ مولانا ضروران صاحب دیگر حضرات ہم یہاں دیوبند کے موضوع پر حضرت مولانا عصبت اساموی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اپنے شیخ حضرت مولانا عزت صاحب سلیمانی کی یاد میں حضرت اشتہ ملک صاحب کی زیر سرپرستی اور مفتی احمد جان صاحب کے زیر سایہ حضرت ملازرمان صاحب اور دیگر اگرام کی میت میں جمع ہوئے ہیں دیوبند کی بنیاد تین چیزوں کے لیے رکھی گئی جو اس کے ساتھی فکر میں بیان ہوئی ہوئی ہے پہلی بات حضرت امامیہ حلیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید میں حدیث کے علم کی تشریح کر کے اس کی اشاعت کرنا دوسری بات تصور کے سلاتل کا اجرا کرنا اور تیسری بات امت مسلمہ کو جہاد کے لیے تیار کرنا اٹھارہ ستمبر کی جنگی آزادی میں جب انگریز نے چاروں طرف کشت و خون کا بازار گرم کیا اور سڑکوں پر لشکر پھیلا کر جس آدمی کی گاڑی ہو جس کا کرتا گٹنوں سے نیچے ہو اس کو شوٹ کرنے کا حکم دیا گیا تو ایسے آلات ہو گئے تھے کہ یہ سمجھا رہی تھی کہ یہاں سے اس کام کا نام الشان مٹ جائے گا لیکن اللہ تعبری دیوبند نے دیوبند میں جمع ہو کر اس مرکز کی بنیاد ڈالی جو اپنے وقت پر اس ساری بربریت اور قرف و ظلمت کو تع و کرنے والا تھا اما حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک ہزار صدی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خودبیت اور مجددیت یہ بڑے صغیر کو دی ہے پاکستان ہندوستان کے حصے کو ایک ہزار صدی کے بعد کدبیت اور مجددیت خطے کو دیا جس ہمارے شاعر اسلام نے اکابرین کے نام لیے سارے کے سارے دیوبند کے چمن کے کھلتے پھرتے مسکراتے پھر دار پھولے چند شخصیات دیوبند کا خلاصہ ہے اور ان میں حضرت حکیم المد مجدر الملت حضرت مولانا اسرم علی خاطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہ سارے اقادل کے فیض کو جذب کیا ہے اور جمع کیا ہے اور دین جو ہے یہ پانچ صوبے ہیں اور دین کا کام جو ہے یہ چھ ترتیبیں ہیں پانچ شعبہ دن کے عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرہ حقیقی تصور ویر پانچوں کے پانچوں شعبوں کی اصلاح کو کہتے ہیں اور دن کا کام چھ تصویروں پر کیا جاتا ہے تصویر و تعلیم درس و تدریس داود و تبلیغ بیت التلفی اور سیاسی رخ پر قادوم و آئی اور چڑھے نمبر پر کتاب مجدد وہ ہوتا ہے ساری دنیا میں کتب ارشاد ایک ہوتا ہے ایک سو سال کے قطب ارشاد میں سے ایک مجدد بنتا ہے اور یہ وہ ہوتا ہے جو پانچ, پانچوں شعبوں کو چھ ترتیبوں پر زندہ کرتا ہے ہر شعبے میں اس کا کام ہوتا ہے اور ہر ترتیب میں اس کے اثرات ہوتے ہیں مفزی تعالی حضرت بلانشوری تادی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پانچوں شعبوں میں اور چھ کے چھ ترتیبوں پر کار ہائے نمایاں سر انجام دیے داروں کو دیکھا جائے تو لال سمجھتے تھے کہ روح مانی کے بعد کوئی تفسیر نہیں لکھ سکے گا لیکن اس وقت بینر قرآن تفسیر میدان میں آئی تو شیخ ادین نے فرمایا کیونکہ تھان کی شاگرد ہے کیا اس وقت سرما ہو کہ تفصیل گرانے کے بعد میرا خیال ہے کہ مزید مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں رہی ہے انور شاہ کشمیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کبھی عربی کے علاوہ دوسری زبان کی کتاب نہیں پڑھتا کہ اس علمی ذوق خراب ہوتا ہے لیکن جب تصویر بحل القرآن کو دیکھا تو مجھے خیال ہوا کہ اس کو ضرور پڑھنا ہوگا خیر سارے شعبوں میں تو سبق اس جگہ کو پہنچ گیا تھا کہ اس میں ضروری باتیں ہوتی ہیں ذرائع اور مقاصد نتائج اور ضوائد جب تک مقاصد ذرائع کی وضاحت نہ ہو آدمی کو اور نتائج اور زواعد کا فیم نہ ہو تو تصور میں چلتا ہے وہ آدمی بہت بھٹکتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے تو اس تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ مقاصد اور ذرائع کو واضح کیا اور نتائج اور زوائد کو بتایا اور مقصود اور محمود چیزوں کو بیان کیا اور اختیاری اور غیر اختیاری کی ترتیب کو بتایا یہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن یا جو سلسلے میں بیچ ہو ہمارے اضلاع کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں ان چھ باتوں کو سمجھتے ہیں باقی ادار سے میری درخواست ہے کہ جیسے جیسے چل رہے ہیں وہ اتنا نہیں ہے دین یہ آ کر جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی سیکھنا پڑے گا اتنا کچھ نہیں ہے تو توں لے کر چل رہا جس اس بات میں اکتفا کر لیا ہے اتنا نہیں ہے اس بات کو واضح کرنے کے بعد میں دور دراز پہاڑی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی سر میں جہاں پر علم کی روشنی نہیں پہنچ رہی سے نہیں پہنچ رہی وہاں تک جو میں توفیق اللہ جانے کی آزاد کی شرح حضر ہونے کی تو میں نے یہ کہتے ہوئے سر لوگوں کو کہ اگر سدویں صدی میں حضرت مولانا شریف تھامی صاحب نہ آئے ہوتے تو علماء سبب کو نہ سمجھ سکتے اور واقعی علماء سبب سے بے نیاز ہو گئے تھے اور صوفیہ علماء سے بے نیاز ہو گئے تھے جب صوفیہ علماء سے بے نیاز ہو جائیں تو ان میں احتیاط باقی نہیں رہتے اور جب علمات صوفیہ سے بے نیاز ہو جائیں تو ان میں اخلاص باقی نہیں رہتے ہائق برس میں آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے لیکن دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کے مواقع کو تو ضائع نہیں کرنا ہوتا اب چھ چو تصیب و تعلیم کے بعد دس و تدریس پر آئیں تو کانپور کے مدرسے اور رسائی درال تک بیٹھ کر درس و تدریس کے فریضہ سر انجام لیا اور ایک, ایک کتاب کو پڑھ کے ایسا ازبر کیا کہ بعد کے جواب کے بیانات ہیں اس میں اصول افقا کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمارے انگریزی والے باغ بڑا کر کھا کرتے ہیں اوریجنل تھاٹس بولتے ہیں اور اس میں آدمیوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اکابرین مفسرین اور اکابرین افتقا کے اماموں کے ساتھ قدم ملا ملا کر چل رہے آرس میں آئے میری یعنی معاملات اخلاقیات اور معاشرت کو سلاثل میں اس کا تلسلہ اور چرچلہ نہیں رہا تھا معاملات درست نہ ہوں تو تیری روزی الال نہیں ہوتی ہے تیرا نکاح جو ہے اس کے درست ہونے کے ادال نہیں ہوتے ہیں اور اخلاق جگہ جگہ میں گیا دانشورہ کے بعد اہل علم کے بعد کیا اخلاق کا تصور ہے کہ اخلاق میٹھی میٹھی باتیں کرنے ہوں کہتے ہیں نہیں جی شریعت میں اخلاق ایک برا شعبہ ہے اخلا کے فاضلہ اخلاق, اخلاقِ رضیلا کیبل اثر لالچ کینہ ریا اس کو دور کرنا اور اخلاق اصل, اللہ تعالی کی محبت اور توازو اس کو حاصل کرنا یہ رگڑا رگڑی کے بعد ہوتی ہے یہ بات پڑھ فرانے سے نہیں ہوتی ہے سرف این مثال مدد کرتا ہوں سلطول میں بحض اسامی رحمۃ اللہ یونائی برادری رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے پورا یاد نہیں رہا جنہیں بردازی رحمت اللہ علیہ کہ دل کی بدگماری دور کرنے کی مشق کی ایک دن دریا کے کنارے کہتے میں گیا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے ایک مرد بیٹھا ہوا ہے مرد نے پیالہ کیا عورت نے اس میں کچھ ڈالا مرد نے پی لیا کیا میرے دل میں آیا اس کو دیکھو دریا کے کنارے کھلے میں کھلا بیٹھا ہوا ہے عورت سال بٹائی ہوئی ہے اور یہ شراب پی رہا یہ کوئی لطیفہ کہ بھی تھا اللہ صاحب نے خاص بندوں کی خاص تربیت فرماتا ہے ان کو آگاہی کہتا ہے جب پائے میں نے پاس سے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا بس یہی آپ کا نیک تو مان تھا بس یہی آپ کا نیک تو مان تھا میں بیمار ہوں ڈاکٹروں نے دریا کے کنارے تفریح کا فیصلہ دیا ہوا ہے اور یہ عورت کو بیمار ہم نے بتایا ایسی عورت ہے اور مجھے یہ پہلے میں ڈال کر دیا ہے تو یہ دوائی میرے بھائی تیرے میرے اندر یہ گندگیاں گھر کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں نے سنہیں نماز پڑی ہے اس کے ساتھ میں نے سنے حج کیا ہے اس کے ساتھ میں نے تونے دینی کام کیے ہیں اور سارے کے سارے جو ہے یہ جو گندگی میرے اندر پڑی ہوئی تھی اس کے تعن اور اس کے تعتن اور بدبو کے ساتھ اڈے پڑے جنوبی افریقہ میں تدریر کر رہا تھا تو انگریزی والا ملک ہے وہاں میں نے جملہ کہا تھا اس کو لوگ بطور نر آ کے بولتے تھے ان میں نے کہا گیٹ یو آر سیلف ڈائگنوز بائی سماڑی اپنی کسی سے روحانی تشخیص کرا کہ تجھے مائر بتائے میرے اندر کیا ہے اس کی اسلح کے لیے ترسیم ہوتی ہے اگر طالب رحمۃ اللہ علیہ تازی اخلاق کے لیے تربیت سالے تین جلدیں اور کتاب خلفاظ کتابیں نفاذ وہ ہو جو لمحہ پڑھتے ہیں تو سر دھنتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے اور آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے کیوں ہو اس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس طرح ڈائسکشن کرنی ہوتی ہے اس طرح دل کا پیشن کرنا چیر پھاڑ کرنی ہوتی ہے اس طرح قریطنا ہوتا ہے بہت سارا مادل قبور خود سے یہ تو چیر پھاڑ کر کے قریطنا ہوتا ہے اندر سے جو ہے تو جس وقت شہر کے کامل ہوتا ہے تو تیری ریا کو نکال کر بتاتا ہے چلے ایک واقعہ یاد آ کے سنا دوں چبی صاحب سر گوتے ہیں کہتا ہے ہدایا پڑھاتا تھا مدرسے میں حدیث سے بھی پڑھاتا تھا تو بزرگ والے بیت ہونا پڑھتا اپنی سر کے لیے کہتے ہیں بیچ ہوا میں بزرگ والے پوچھا کیا کیا میرے ہدایا پڑھاتا ہوں عدیم سے پڑھاتا ہوں فتو دیتا ہوں جمعے کی تقریر کرتا ہوں نے سب کچھ بند کرا دیا کر کے بتا اللہ اللہ کرو کیا بڑی تشریف کوئی یا اللہ جن کا کام کر رہے سب روک دیا چند اللہ اللہ کیا تو دل میں آیا کہ میں جو احدایا پڑھا رہا تھا رضی اللہ سی پڑھا رہا تھا تو وہ اس دل میں ایک خیال تھا بڑا مولوی بڑی کتاب پڑھاتا ہے تو حضرت گزر کچھ دن گزر کار کے بعد مجھے اپنے باطن میں یہ گائی الحمد للہ آپ گئے تو قاعدہ بغدادی ددادی قاعدہ پڑھنا شروع کر دوں مسجد میں یا اللہ پہلا چھوڑنا تو بہت آسان تھا یہ اس سے مشکل تھا تو پھر آگاہی ہوئی کہ دین کا کام کرنا تھا تو یہ بھی دین کا کام ہے وہ بھی دین کا کام ہے. پھر خاندان کا الحمد للہ کہا خلاصہ دنیا پڑھاؤ وہ کرتے کرتے کرتے کچھ حل تک گزرا پھر کہا سابا گا دو تقریر کرو فتر دو بخاری پڑھاؤ ہدایات پڑھا کچھ بھی کرتے ہو پیار دی تھی میرے بھائی ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کچھ عرصہ اپنے پر محنت کریں کچھ عرصہ اپنے نفس پر تنقید کریں آدمی تم نے ساری دنیا پر تنقید کی ہے تم نے معاشرے پر تنقید کی ہے آپ ذرا اپنے نفس پر تنقید کرنے کے لیے آگے بڑھ آخری بات کہنے کا ارادہ تھا کہ یہ جو ہے اخلاق معاشرت معاشرہ کو اللہ تعبیر کی کتابیں اس وقت اڑنا بیٹھنا ملنا ملانا مزدور مہمان میزبان گھر سواری پر سوارنا ساتھیوں کے ساتھ چلنا بازار سے لا کر سودا لینا دکاندار سے بات کرنا دکاندار کا گھر گھر سے, سے بات کرنا کس اسے ملنے کے لیے کس وقت جانے ساری معاشرہ سے کئی موقعوں پر تعلق محلہ کے ذکر روزگار کی بہت محنت کی ہوئی ہوتی ہے معاشرہ درست ہونے کی وجہ سے تعلق محلہ نہیں ہو رہا ہوتا معاشرت درست نہیں ہے تعلیم منزلہ علیہ کے زمانے میں تو کتال کا موقع آیا نہیں آپ فرماتے تھے کہ کبھی جہاد اور کتال کا موقع آیا تو ہمارے عبدالغنی فزفری صاحب ان کا یہ کریں گے شاہ فری صاحب اور کے خلیفہ تھے جو کھاڑے کے پہلوان تھے آپ کے خلیفہ بھی تھے اللہ کے شاہ اس وقت وقت آیا تو شاہی پھل فری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ مخلوج شیر احمد جانوی صاحب کے ساتھیوں نے افغانستان میں روس کی قبر توڑ کر روس کو تعبادہ کیا اور بعد میں امن و مان اور شریعت کے نفاذ کے ذریعے بنے تو آپ کا یہ مجلسی کارنامہ جو کردال والا تھا وہ یوں پورا ہوا ایک بہت بڑا فتنا ذرائع ابلاغ ہے اخبارات ہیں اور زیادہ بلاگ ہیں اور اس کے بڑی پریشانی تھی کے بارے میں ہیں اور دعائیں کرتے لو کہ یا اللہ کوئی ایسا اخبار ہو جسے کہ ہم گھر کے اندر لے جا سکیں جسے ہماری عورت اور بچے پڑھ سکیں ایسے نہ وہ چھوٹی بچی پڑھنے کے بعد کہے کہ اب آ جانے اغوا کسے کہتے ہیں لڑکی اغوا ہوگی تب آ جانا تو کیا کہتے کیا کرے گا یہ وہ اخبار ہیں تیرے جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اخبار والے شکلا باز جو قومتوں کی تصاویر کو شائع کر کے اپنی بجلی کے ذریعے سمجھتے ہیں تو یہ جگہ آبادی اور کیا جلد ہوتی ہے اس کو لے کر تو اپنے گھر میں آتا ہے اور مساجد میں آتی ہے بادہ نہیں آتا ایک گورو بچے کو دم کے لیے لے کر آئی ان دونوں آتا ہے بت ہیں بت پکڑے ہوئے کیونکہ تماشے کے ڈبے میں ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو میں پڑھنے لگا فصر نہیں ہو رہا لیکن جلدی پتوں کو باہر نکالو تو اس نے مسئلہ تھا وہ تو جلدی باہر نکالوبار بات نہیں کرتا کوئی کہ بس ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے نہیں تھے شرک کو ایسی ہے تو ان سے نکالو تو اللہ دوبارہ مسالہ نے رحمۃ اللہ علیہ کے مجدری کارنامے کو ذرائع ابلاغ میں اسلام اخبار کی شکل میں مکمل کی آج ہم آپ سارے سالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سائے بیٹھے ہوئے ہیں میں اس بات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور سنتے سناتے اور بولتے سنتے کہیں ہمارا باطن بھی ہمارا دل بھی اس کو سن لے اور کہیں نہارا جذبہ بن جائے اور اس برمل کی توفیق ہو جائے یہ یا خرخ سب سے ہے بہت بڑا فٹنس دور کا صحبت صحبت سال کی طلب نہ ہونا صوبہ صالحین کی طلب نہ ہونا اور اتنے بڑے شخابرین ادھر ثانی رحمت اللہ نے وہ شخصیت ہے جس کی تعلیمات کو خانقاہ اور مدارس اور مساجد سے نکل کر دنیا نفسیات میں پرزرائی ہوئی ہے اور جدید دور کے انسان کی الٹ نئے پریشانیاں اسے مسائل حل کرنے کے لیے سلموں نے اس پر کام کیا ہے آسٹریلیا نے خانوی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر پی ایچ ڈی کروائی ہے اور پاکستان کی لڑکی فاطمہ جعفری ان کی اصلاحی اور ان کی جی کاؤنسلنگ کی ترتیب پر پی ایچ ڈی کر کے آئی ہے اور بچاؤ جیسی کا پروفیسر عال احمد کیا ہے امریکہ تو انہوں نے کہا اپنے علاقے کے دانشوروں کی اصلاحی اور ریفارمیٹو ترتیبوں کو بیان کرے اس کا پروجیکٹ بنا کر دے تو کہتے میں نے السانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا پروجیکٹ بنا کر ان کو دیا اور وہ حیران ہوئے خاص طور سے تصور کو تصور سے ٹالنا کل بیک وغیرہ میں دو تصورات لے سکتا ارسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو گناہ کے تصور کے آئے ہوئے دوسرے تصور سے ٹالنے کے طور پر یہ بیان کیا ہے اور بدنی تکلیف کو ظاہر کرنے کے لیے تکلیف والے خیال کو رب کرنے کے دوسرے خیال کو تیار کرنے کی شکل میں بھی بیان کیا ہے اور وہ بیان کیا ہوا ہے کہ لکھا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے نومر تھا یاد آتا ہے تو نے کہا کہ اپنے خاندان میں سے اس کی عمر کے زندہ کا تصور لایا کرو اس وقت تم باہرین کو سمجھتے ہیں کہ وہ تصور آ کر اندر سارے اعصاب دل گردہ، جگر اور گلینڈ ہارمون سب کو متاثر کر کے بدن کے اندر ایک تکلیف کی کیفیت پیدا کرتا ہے بیماری کی وہ خیال دہل ہوگا دوسرا خیال کاری ہو جائے ساری چیزیں چھٹکارا ہو سکتا ہے ایک آخری بات کر ہمارے پشاور کے جو دلالی مرال کے والے تھے یہ نہیں کہ یورپ کی ہوئی ہوئی ہے جب یہ علاج کرتے تھے لوگوں کہتےویژن دیکھو لڑکیوں سے دوستی لگاؤ یہ پڑھو وہ پڑھو ہمارے ملازہ کے بعد جب یہ اطلاعات آنے لگی کہ یہ تو بےدینی کی ترغیب دے رہے ہیں عدرت نے اس پر نوٹس دیا پر وہ بیدار ہوئے اور جب وہ ماہرین راج ڈاکٹروں کو پتہ چلا کہ یہ تو عدرت خپا ہو رہے ہیں تو ان کو اندازہ تھا کہ ہماری اس فیکٹرس راضی کیے بغیر نہیں چلے گی کہ اگر پشاور کیا علاج ہم کر رہے ہیں تو پشاور کی اس کے ہاتھ میں ہے جو عوامی دائید حاصل ہوتی ہے کسی کو تو احتجاج بھی سوتی ہے تو دیندار لوگوں نے باتیں کہنا چھوڑ چھوڑ دیں نے کہا کہ آپ حضرت مولانا کی مجلس بجائے کریں یہ دماغی امراض کے لیے والے لوگوں نے ان ڈاکٹروں کو جا کر گواہی دی کہ پچاس فیصد ہم آپ کی دعائی سے ٹھیک ہوئے ہیں اور پچاس فیصد ان حضرات کی مجالس میں آ کر ٹھیک ہوئے ہیں ایک انجینئر صاحب سے میں نے پوچھا کہ مجھے ہی بتاؤ نا کیسے یہاں آ کر کیسے ٹھیک ہوئے ان جگہ زندگی کے بارے میں اور کیسے پیش کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں غلط تصورات نظریات میرے دل میں تھے جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھے جب وہ میں صحیح بات کو سمجھا اور صحیح تجربے کو میں نے برتنا شروع کیا تو میری تکلیف رکھاؤ جس کے نظرے میں مجھے پچاس فیصد جہاں سے شبا ملی تورز یہ ہے کہ اسلائی نفس در مثال بھی لائے ہوئے ہوں اس کے اوپر ہمیں بعد میں لکھے ہوئے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اصلاح نفس میں ہے اور اصلاح نفس صرف کتاب تجھے نہیں ملے گی وہ مشاعر کے خانکاؤں کے ماحول میں آ کر اور صرف ایک بار آ جا کر نہیں آتے جاتے ذرا یہاں پر جم کر کھپ کر یہ ایسی چیز ہے بڑی نفیس چیز ہے ایک دو بار میں اپنا جوبن نہیں دکھاتی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدے ہے نظر کیا دیکھے چند بار جب آئے گا جائے گا آئے گا جائے گا ایک دن, ایک دن میں ہم سوداسی نہیں کرتے پھر اس کا جوبن کھلے گا پھر تو ماں وہ حیرت ہو جائے گا پھر اس کے بیچ ایسے پڑے گا پھر شاسن کر کے رہے گا اور جب سود کر لے گا تو تیرے دنیا کے سارے مسائل بیان حل ہوں گے پہلے اور اللہ تبارک تعالیٰ آخر کے مسائل بیان فرمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توسیع کتاب